اللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم و عزق الموسٰۃ اللّہ علیہ نسا وفیضم بلابم عظیم صدق اللّہ اور جب موسل السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں کہ اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی بات کل ہو رہی تھی اللہ کی نعمتوں کی یا دہانی کے بارے میں کہ انسان تھوڑا سا غور کرے کہ اللہ کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں پھر اس کے حکم کے ماننے میں آسانی ہوگی یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسی علیہ السلام کو فرمائی کہ اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں سب سے بڑی نعمت یہ کہ گویا کے بل اسرائیل میں ایک عرصے تک حکومت رہی جبکہ یہ اصل تو شام کے تھے اور مصر میں آ کے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آباد ہو گئے تھے لیکن اس سے بڑی نعمت <تصفح> بنی اسرائیل کو یہ رہی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں شجرہ نصب ان کا اتنا اونچا ہے اتنا اونچا خاندان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے چودہ ہزار انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام کے بارے بیٹے تھے تو اسی سے یہ بارہ خاندان چلے ہیں انہیں کو بن اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسراق کے معنی ہوتے ہیں عبد اور عید کا معنی ہوتے ہیں اللہ یعنی مطلب یہ عبد اللہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان چلا رہا ہے دوسرے شجرے میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پھر شجر نثر میں سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو نعمت یہ کہ اللہ نے ان کو ظہری عزت تک سے نوازا ہے دوسری نعمت جو اس سے بڑی ہے وہ یہ کہ ان کو ایک بہت تو ظہری اعتبار سے اونچا خاندان نصیب ہوا انبیاء علیہ مسلط و یا کو نعمت اللہ علیکم کہ موسا اپنی قوم کو آپ یہ کہیں کہ یاد کرو کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر رہی ہیں یہ نعمت تو اس لحاظ سے ہوئی خاندان کے اعتبار سے یا ایک زمانہ حکومت کے اعتبار سے پھر اس کے بعد ان کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گیا فرعون اور یہ فرعون جو ہے یہ اس وقت مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا یعنی فرعون اس مخصوص بادشاہ کا نام نہیں ہے جو حضرت علیہ السلام کے مقابلہ کر رہا تھا فرعون اس وقت جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا پھر فرعون بمانہ ظلم کے استعمال ہونے لگا فرآون تکبر کے استعمال ہونے لگا ہر درم کے وہ وجہ یہ کہ وہ فرعون کسی نام سے مشہور ہوا جو ظالم تھا تو فرآن حالانکہ فرون کا یہ لفظ یہ لقف یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے اس وقت کے جتنے بادشاہ تھے مصر کے وہ کپٹی خاندان کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعن کہتے تھے جیسے ہمارے بادشاہ سلامت وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں ایسے اسلامی حکومت میں امیر یا خلیفہ کہتے ہیں جو بھی بادشاہ وہ اسی طریقے سے اس بات وہ مخصوص فرحان جو موس علیہ السلام کا مقابل تھا اس کی چار سو سال سے زیادہ حکومت تھی کبھی بیمار تک نہیں ہوا مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے سر میں درد بھی کبھی نہیں ہوا تو اس لیے تو پھر وہ یہ کہنے لگا انا ربکم مطالعہ کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اسے یہ اندازہ ہوا کہ جب سر میں درد نہیں ہو سکتا تو موت بھی نہیں آئے گی جو فراؤں کہ اس کی لاش مصر کے عجیب گھر میں جو موجودہ حالات کے لحاظ سے مصر میں ہے ایک زمانہ درمیان میں اس دنیا کی تاریخ کا ایسا گزرا ہے کہ درمیان میں مصر کے عجائب خانے سے یہ یورپی لوگ یہ لاش لے گئے تھے پھر بعد میں ایک بادشاہ آیا اور اس نے رولش شولا ڈالا تو دوبارہ اب جو ہے وہ مصر کیا جائے کھانے میں اس میں بھی اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی فرعون ہے کہ جو موس علیہ السلام کے مقابلے میں کہ جس وقت وہ اس کو موت کا پیغام سنایا گیا اور اس نے ایمان کی بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے آیا آیا آن وقت پڑھ لیا تو زہری سے اس کا بدلہ گویا اس کی یہ ملا کہ تیری زہری وجود والی اس لاش کو ہم بطور نشانی کے رکھیں گے بعد میں لوگ گویا کہ عبرت حاصل کریں کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو ملالہ کہتا تھا۔ ہاں وہ اس کی حالت تاریخ دیکھو کیا حالت تو ایک تو نعمت یہ کہ اللہ نے ایک زمانے تک بادشاہی دی. مخصوص اس سے بڑی نعمت یہ کہ تم پیغمبرانہ خاندان میں سے ہو مزید اللہ کی نعمت تمہارے اوپر یہ ہوئی کہ, من آل فراؤ. کہ اللہ تعالی نے تم کو پھراؤنیوں سے نجات دی کہ بنی اسرائیلی لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ ہمارے پرانوں نے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا ہے بنی اسرائیل کے خاندان میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس وقت کے ظالم اور کافر بادشاہ کی حکومت کو ختم کرے گا اور پھر یہ حکومت بنی اسرائیل کے پاس آئے گی یہ باتیں جو بنی اسرائیلیوں پر یہ فرعون مخصوص ظلم کرتا تھا تو وہ خدمت تو کرتے رہتے تھے مجبور جو تھے تو ساتھ ساتھ آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ وہ بچہ کب پیدا ہوگا ہمارے خاندان میں سے جو ہمیں اس ظلم کی چکی میں پس جو رہے ہیں تو بچائے گا یہ آپس میں یوں بڑی اسرائیلی باتیں کرتے تھے یہ بات پھر تک پہنچی تو اس نے جو قرآن مجید نے اگلی بات کہی یوزف بہون ابناک ہو وہ صاحب ہو کہ یہ اپنی اساحلی آپس میں یوں باتے کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو موجودہ بادشاہ کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا لہذا ان کے جو لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کرتے جاؤ یہ بات فرعون نے یہ فیصلہ کر دیا بعد مفصرین نے ایک بات یوں لکھی ہے کہ کچھ لوگوں کو خواب آئی تھی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو یوں ہوگا تو یوں ہوگا تو پھر آن نے اپنے اس وقت کے نجومیوں سے معبروں سے،, سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیسی بات ہے تو ان کاہنوں نے یہ بات اس کو بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو اس ان کی بات کو مان کر پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کا جو لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے اس کو مان کے یہ بات کئی مفسرین نے لکھی ہے لیکن یہ کمزور ہے اپنے روایات کے لحاظ سے اصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیلی آپس میں بات کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے جو بتایا ہے ایک زمانہ آئے گا بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ان کو ظلم سے بچائے گا یہ بات آپس میں اور یہ بات ہے جس وقت یہودی لوگ آباد ہوئے تھے مدینہ میں آ کے جیسے میں نے کل پرسوں بھی اور پہلے بھی کسی سبق میں ان کی تاریخ بتائی ہے کہ یہ لوگ شام سے بنو قریضہ اور بنو نظیر یہ دو یہودیوں کے قبیلے ہیں شام والے بادشاہ کے ساتھ ان کی انبن تھی تو یہاں سے یہ بھاگ کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے بنو قریضہ اور بن و یہ یہودیوں کے دو قبیلے ہیں مدینہ طیبہ میں دو قبیلے اور بھی آباد تھے جن کو عرب کہا جاتا ہے ان کا نام ہے اوس اور خزرت یہ اوس اور خزرت یہ عرب قبیلے ہیں یہ اوس سے شجرہ نصب <عبار> رضی اللہ کا ہے حسان بن ثابت قائے اللہ یہ ثابت جو قرآن زید بن ثابت قرآن جمع کرنے والے ان حضرات کا شجرہ نصب عرب خاندان سے ہے یہ اوس اور حضرت یمن سے بات کیے گئے تھے جو قرآن مجید نے بایوسی بارے میں جس کا ذکر کیا ہے لقد کان آن فی آیا جنتان کلو مربر غفور یہ جو اوس اور خزرج ہیں یہ عرب ہیں اور یہ یمن سے گئے تھے وہاں پر تو اصل دنیا میں اصل عرب اصل عرب وہ یمن ہے سعودی عرب so, اصل عرب نہیں ہے مدینہ طیبہ میں جو قبیل عرب عباد ان سے عربی زبان ان کا رواج پڑا اور وہ اور سور خزرہ جائیں یمن سے چلے تھے اب تھوڑا سا اور پرانی تاریخ میں جائیں حریف ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیگم محترمہ عیرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جو وادی غیر زیزر محرم میں چھوڑا تھا تو یا کوئی بھی نہیں تھا وہ چلے گئے یہ دوڑتی رہی پانی تلاش کرتی رہی کہ ایک قبیلہ پانی تو ان کے برکت سے آ گیا تو ایک قبیلہ گزرتا ہوا اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی پرندے نظر آ رہے ہیں اس وادی میں وہ رک گیا قبیلہ جب دیکھا تو یہ تو ایک بچہ اور ایک ماں ہے اور ایک چشمہ سجاری ہے تو وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا اس قبیلے کا نام تاریخ نے جرہم لکھا ہے یہ قبیلہ جرہم یمن کا قبیلہ ہے بے سہارا ہونے کی وجہ سے یہ خانہ بدوشی کی زندگی میں تھے کہ ادھر کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کا نام لے کے نکل پڑے کہ جہاں کہیں کوئی پانی مل جائے گا کوئی زندگی کا کو گزران ہوگا تو وہاں پڑاؤ ڈال لیں گے یہ قبیلہ جرہم جو مکہ میں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا یہ بھی اصل یمن ہے عرض اسماعیل علیہ وسلم کی شادی طبیل سے ہوئی جن کے شجر سے ہوتے ہوتے ہوتے پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئی یہ تو مکہ کی تاریخ ہوئی اور مدینہ میں عرب ہونے کی تاریخ ہے کہ اوس اور یہ اوس اور حضرت بھی اصل یمنی ہے کہ وہاں سے کوئی ان سے غلطی ہوئی کچھ ہوا تو وہاں سے نکل کے مدینہ میں آباد ہوا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو یہودی بنو اور بنو کرذیب مدینہ طیبہ میں آباد تھے یہ دعائیں کرتے تھے جب ان کے اوپر ظلم ذاتی ہوتی تھی تو دعائیں کرتے تھے کہتے تھے کہ جس پیغمبر کا اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جب آئے گا تو دنیا کو انسانوں کو مسلمان جو اس کو مانیں گے ان کو فتح نصیب ہوگی وہ ظلموں سے نجات دلائے گا اے اللہ اس پیغمبر کو آپ کب بھیجیں گے فلما ما عرفو کفروی جب اس پیغمبر کو ہم نے بھیج دیا قرضہ بن نذیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا عرفو بھی پہچان لیا لیکن کفرو بھی انکار کر دیا کہ اب اپنی وقعب بن یا ابو رافع وغیرہ، یہ وہی لوگ ہیں. پھر کو آپ نے جلا وطن کیا مچاتے ہیں ہمیں مدینہ, سے جلا کیا. مدینہ کا اصل ہے ہی نہیں وہ تو خود وہاں شام والے اس وقت کے بعد سے ان کی لڑائی جھگڑا جڑا ہوا تو اس نے کہا یہ شر پسند گئے یہاں سے ان کو نکالو تو وہاں یہ بات ہو گا. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو سنی بنیسرا اسرائیلی آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایسا ایک لڑکا پیدا ہوگا ہمارے ابا وجود نے بتایا ہے جو ظالم بادشاہ سے نجات دلائے گا وہ کاہنوں والی بات کمزور ہے چنانچہ اللہ نے تمہیں نجات دی قرانیوں سے رسولونکم سے اس نعمت کو یاد کرو بنی اسرائیل کو خطاب ہے خطاب کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ایک ظالم سے یذبحون ابناءکم تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اپنی اس بات کی وجہ سے وہ استحیون النساء کو زندہ رکھتا تھا باقی انشاءاللہ بات کریں